وقف وسطا تو وسطا مالا وخاتم تملیا محمد مصطفیٰ وعلى آل ہی وفا گئی ما بعضوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسل الله من رسولا إلا ليطاع بإذن <تصفح> ینا منو آل موت و يا سیدی يا رسول ہم بعد اس حاجر فریاد ہے بارگاہ کا جل جل جلال و حود اندر نب شیطان دے ہر شر تو پناہ بخشے دنیا آخرت دی خیر و بھلائی دی شہادت تا فرماے اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ مہریہ انوار القرآن پل شیخ لودرہ شریفتہ اجدہ روحانی اجتماع محترم برادرم مہر محمد نظیر صاحب دی زیر سر پرستی منقض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے جملہ خادمین د دنیا آخرت دے ہر خیر عطا فرماوے ہر شر تو اپنا عطا فرماوے دوستان گرامی مختصر وقت چند کیمتی عرض کر کے اجازت لینی اللہ دال ناچیر نرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے پہلی گل اس طرح دے اسلامی دینی مدرسے جڑے خال سن مذہبی دینی اسلامی تعلیم دا کچھ حصہ دے رہے ہیں کامل تو رہی کو نہیں کچھ حصہ دے رہے ہیں دی برکت نال یہ دنیا قائم ہے سڈے یہو دینی مدارس کے یہودی سہ رکھن والے لوگوں دی طرفوں تنقید اے ہوتی ہے تیار قوم تے تی معاشرے کوئی کام نہیں دے سکتا اے انج دی تنقید کی بچھاڑ ہوں تن پتا نہیں ہے سڈا کیونکہ اے شوبھا ہے یہ جی مسیطل نے ختم والے نے بس یہ سوائے پانچ وقتی نماز تے گولیاں لینی نقم معاشرہ کسی پاسے کم نہیں دے سکتے اس واسطے پھر انہوں نے اے تنقید نو آڑ بنا کے تے یہودی تعلیم جڑی شیطانی ہے اس نو داخل کرن واسطے واسطے رستہ ہموار کر لیا لیکن میں صرف, صرف دو لفظ کا جواب دے واقعی ٹھیک ہے دینی مدرسے والے سارا کی نہیں ج گیا جا کو نہیں میں خال سن مذہبی تعلیم کی گل کرنا اتوں آ هاین جو ہیں مظلوم ہے زال مائیسم پہ آداز معاشرہ یہاں جو کرے پہچان والے ہیں लेकिन कुटन मार आए तो लुटन आए यह नहीं जी जो थाने कचहरिया लुट दफ्तर लुट इंसानी शक्ल जो भेड़िए बैठे इतने तैयार नहीं ایک کے منگ کے کھانا ایک کے لٹ کے کھانا جی بڑا زمین آسمان کا فرق ہے منگ کے کھانوں کدی دنیا نے غالم نہیں آخیا لٹےرا نہیں آخیا املا فلاسن ہر منگتے کو مت بھلے अल्लाह तला अपने हबीब ना फरमाना हबीब मंगते झिड़को ना क्यों देनू देने आजादी लैण च पाबंदी आजादी तुस्सा करना बेवकूफ का काम رب واہد شریق مولا محبوب نال خطاب فرما کے امت رسول نو سبق دیتا کہ دگتے نہ کٹنا ان کیوں آنا گالے ماں فلان جی ہے وہ ہے گڑبڑا لیکن कचहरिया तो महकमान जो सकूल तैयार करता नफरी उथे पाबंदी उंगना तेन देना पैना नहीं तो सुथ ला के लम्मा करके कुट हूं उथे बोल इथे ना बोल इना लुटेरा ना आप ات بول کیوں جو نجائز پابندی تیرے تلا سکتا ہے نجائز لٹ سکتا ہے نجائز لے سکتا ہے اتے تزا دے اتے پابندے پابندی تے بول مت نجائز پابندی لا دیا آزادی تو نہ بول میں قسم خدا دی کر کے آنا انہ مدرسیا تیار ہونے والے اج ٹھیک ہے ضرور کیا ہونا لیکن یہ کر کے درندیاں کو کھو کے کسی کو نہیں کھدا ہونا صدر رات گزار لین میں بھی رہا ہاں میں خود ٹپر منگا رہا مولنا خورشی دام صاحب دے مدرسے دے اندر چاندائی دن سا گزارے ساتھ سا پتا ہے روٹی منگتے ہوئے لے روٹی منگتے رہے ہاں کھوئی نہیں آج چشتی پورے ملک دے اندر کی پوری دنیا دے اندر کیونیں قوم نو نچاو دیا گلیں کرتا پھرتا जिना शुरू तू लुट खसुट तिखी हुई ना उन्हम पनाह नहीं देनी कौम दी पनाह लालमां ने तोड़ छड़ना किबला फिल्मा, सनमा चकले मंडवे रन्ना के कारोबार जो जुल्मूद लुट खसोट کافر درتوں اپنے مارنا جو کم پیا ہوں دینی مدرسے دا کوئی بندہ نہیں کر رہا دلیل انسانیت نکھ ملنا ملنا جے دکھ ملنا تو یہودی دے پلیٹ فارم تو ملنا پکی گل نہیں توجہ لال بول سبحان اللہ میں قربان جاوا کلندر اقبال کی اک تو آپ نے شیران تو علاوہ جڑے آپ نفر کلام ہیں خط گل کی آپ نے فرمایا میں تسیحت کرنا آ جڑے ہیں نا سڈے دینی مدرسے انہاں ان کوئی مداخلت نہ کرے حکومت اس وقت دے مسلمان رئیسا نواب نک د دی کوشش نہ کردل گئے میں حالات ویک کے آ رہا کی چر ہو جانا قوم دا خبردار سڈے محمد مستفا سرکار اسلام کی تہذیب اگر کھلوتی جی سر پہ کلوتی لیکن یار گل ہے کہ اگوں کی سارے نوے بننے لگ پائے کہ نہ کافران کے تنقید ملامت سن کے پچا نہیں سکے اگوں اقل نہیں سمی نہیں یقین نہیں سمان نہیں سمجھ نہیں سی ہتھیار سٹ بیٹھے یہ سمجھ لگ سمجھ لگ پے کہ واقعی یار سب باندھ کوئی شا تیار نہیں کر رہا وہ قوم دی خدمت کر رہے ہیں سکول والے لہذا ادھر ہی چلو یا انہوں واڑو یہ سب مدر سے تباہ ہوئے ہاں کلندر یہ ہے فاش فکر مدرسا واہ واہ بال تیرے بولن تو فرماند مرے میں تینوں جڑا درس پہ دینا میری ساری تقریر تو آدھا خلاصہ ہے میں راج کلندری دے جڑے کھولنا پیا نا خان کا دربار والے مدرسیا والے میں سوچ آزاد کرنا چاہتا یہ ہاکماں ٹو نہ ہوفا خلاف پر ہوں ہاکم دے ٹو ہے تا کر کے تے گل چھوڑ گئے گل تک نہیں کر دے. بول دے نہیں دنیا تڑپ رہی ہے میں اگلے دن سندھ گیا نواب شاہ سکھر پہلی باراں پہلی باراں سندھ دا چکر تھی میرا رئیس نواب وڈی پانچ سو دے مالک گڈیا لینڈ کروے اتنے بیٹھے جڑا پیر صاحب سن اتوں دے. دے. دے سامنے بھی سائے غیر شریف ہوں سن پائے چپ تح لگے رسم چلنا ہے رسم چلنا ہے میں پھر میں جدو بہ جانا لحاظ نہیں کرنا سننا جی تو بسم اللہ نہیں تو میں گی بہ جانا لیکن اس پیر بھی سد کے اس میں آخیا میں سندھی پیر میں آپ گربان تو نپ کے لوگوں کے سامنے حق قبول کر چنگا نکلیا تے اکھنا سی گربان تو نپ کے مریدوں تھلے تھے یہ سانو نبی گل پہ کر سان قرآن سبق پہ اپنا ہے کون ایڈا گستا جڑا سانو نبی پاک دی گل سنا لے سانو ایمان دی سان سنا لے قسم خدا میں گل دے خلاف سی سن کرا اور تقریر تو بعد کی سندھی وڈیرے ترئی تقریب سارے چوم چوم کے آدھے سن ادھا ادا سی حدرت سارے دماغ کھول بول آخر سینا سر گھر ایمان والے تگے شیتان بن بیٹے نے محبوب خدا فرمانے جڑے برائی ویک کے نہ بولے اخرس گا شیتانے حکومتی تسلط مدرسیا حکومت غیر اسلامی ہوتیجہ یہ نکلتا ہے تیار ہونے والے جڑے نمیر فروش ہوں جی جی Oh, حکومت دے حرام نو حرام آخر حکومت دلال حلال آخر حکومت خدا دی شریعت دے خلاف ہوگی اج یہ حال ہے ورنہ اے ہون ایمان دسو نکاح دے فارم جڑے دے پے کمال بھائی جو لکھیا ہے نکاح توڑا مانا لے لکھیا ہے نکاح پڑھ میں نکاح پڑھنے چھٹ دیتے میں کہنا بنا میں اپنے نکاح توڑا پہلی دوسری شادی جو کرتے پہ جائے پہلی تو پوچھے پہلی تو پوچھے رب فرماوے دو چار تین چار چار لگا کرو لیکن شرط رب ہے جو ادل کر ظلم نہ ہو آخر اندیا بندیاں نے جو نگرانی نہیں کرنی اور ہو کرنا ہوں رب وہ لا شریک आ? شرط نہیں لائی پہلی تو پوچھ دوسری تو پوچھ تیسری تو پوچھ نہ اس فرمایا جو چاہو تمہوں اختیار دیتا مرد مالک ایک کرے دو کرے تین کرے چار کرے و لیکن ویکھو ستم رب حکم قرآن بدل کے مسلمان بیٹھے اکا فارم نہیں پڑے چلو حال تو ایسا لکھے ہیں نا حضرت جیتلا کہ بیوی کو دیا ہے کہ نہیں اگلا منصوبہ ہے کہ تھڈو دینا پینا نہ دتا تو نکاح نہیں کر دیں گے جی پھر انشاءاللہ شاء شادیاں کردے مران گے ہاں بخت والی بابا اے اون جی گرم مزاج ہوں جی ہولی تبیعت اس وقت نے بس سو ہو شامی اور سویرے ہو شامی ہو سویرے ہو شامی ہو تو مرد جا حوصلہ ہے جو لکھ لڑائیاں کرے گالا کڈ کلو مڑ بھی آتا یار میرے بال جان چلو معاف کیا پھر مان مرد حوصلہ نہ ہوا تنگ ہوں تو جو فرما رہے ہو نا دسو سو. اللہ تعالی دے غیر مشروط حکم نو مشروط کرنا یہ اس فکا نسخ جاندہ ہے تبدیل کر دینا اللہ دے حکم نو اور اللہ تعالی دے حکم نبدیل کرنے والا کافی رقدان جس طرح انہیں اتارے وہ میں رکھنا چاہتا لا تبدیل دسو ایڈا جو وافر پیا پوری قوم پیا ملا بولتا پیادے واسطے تیار ہوں یہ پٹے پا منڈی لا کی کرنا ہے قسم خدا دی اس مردار زندگی نالوں موت چنگی کم از کم کوئی کرن جوگے نہیں بولتے وہ امام حسین والا کم تپ کر لو کم از کم یار دوسری گل, دوسری گل میری دوسری گل مدرسے تو بعد یہ ہے اے اجر تعت خون جنہوں میں میں گلوکار آخا یہاں گلوکاراں دے بارے جڑے بس ایک گل کری جان گے مدی آوا تو مدی جاوا دلنی لگدا، اتھے دل نہیں لگتا اوے چلیے اتھے آئیے ادھر جائیے مر جا پاوا سارا کچھ کھا ہوں گل سمجھا جی میں تھڈے تو ایک سوال کرنا توجہ کرا جی گل بڑی میٹھی امام حسین سلام اللہ سرکار جسے مکہ شریف چڑھا دسو چند کہڑا سی دن کہڑا دسو چند کہڑا سی ضلع دن اٹھ مار اٹھ ضلع کی ہوتا ہے مکہ شریف اچھا حج دن حج دہین حسین حج نہیں دے نو سے دس نج پڑھی چنے نو حسین پاک کربلا نا یہ راز ہے تا کے حج نا حج ن جاوا مدینے جاوا تو زم زم پیوا کجورا توننا اسے چکر کیوں نہیں پہ مدی چر گئے مکے نکا چن حج دن چھیک ہے فرض حج آپ نے ادا کر لیا سی نفلی حد کا دن کھڑا ہے پھر کی وجہ ہے کیوں چڑھ کے کرملا نر نے پاک حسین نے دسے امت نبی نو میرے نانے کی امت یاد رکھنا جسے مستفا دین کے وقت آ جاؤ حسین پاک سبیل پیتی جانے حسین کی نیاد کھا ج ملنگ بئی مان حسین دعارے مار, مار مار کے حسین دن چا کھڑا کی, کی منافق کی کیوں حسین ساخ سرکار دے اس مبارک فیل دے اندر دوتا مار کے تے کیوں حکمت سبق موتی نہیں کڈیا پا مکرر مقرر سڈے انتری مار مار کے روایت جڑ لیں جی سچی روایت سبق کیوں نہیں دے اور لانتی صرف کھان جو گئے ہاں بےمان نے شیطان نے شیطان شیطان دیاں اڈیاں نے دیا بلا میرے پاک حسین مدینا چھڈیا مکا چبلے چاہے حقیقت حسین کا مدینا چڈ لو مدینے میں وے مینو آخر دے نصیب مدینہ حسین نیا جو پھر مدینے وال والا مدی دیاں دیواراں ویس کے واپس آ جب مکے مدینے چڑھ کے حسین کرملا آئے نے پھر مدینے والا خود آیا نے کوئی نہ بولو سبحان اللہ ہاں قسم خدا دی. اے سمجھے. خالی حسین پاک دی قدر مصطفیٰ ان کی آپ آئے میرے پاک نبی ایک قانون بنا چڈیا کہ جڑا سرش ہے بھول کے سڈے دین دے رل جائے گا نا جاؤں ہاں قدر والے لوگ نے قدر والے لوگ نے شکور نے شکور رب دے میں شکور مظہر کامل نے امام حسین شہید جو نبی کی گیرت کی سوا لاکھ نبی لے کے مستقفا جناد پڑیا ہے شاہ جن بخاری آدھے بیماری آخر سی ہاں نبی کچھ نہیں دے سکتے نہیں آ سکتے نہیں جا آخیا سی گازی دے والد رائے کمال نے گل لکھی گازی علم الدین کتاب نام اللہ شاہ بخاری دے والد اعلان کر پباں باہر دنیا ٹورے پیر نہ رکھ دی نسبت مخلوق گزی جنا نے زیادہ سبحان اللہ سجنا کوئی انہوں دی خاطر مار کے جے, جے وہ پھر زندگی آ... آ... آ... نہ موت دی اصل تو موت تو ڈرنے تو منافک ہے منافق دی گال موت آ ہے کہ جڑا اندینہ مصطفیٰ کریم دا مومن خالص جی او نبی سرکار دے دین دی خاطر موت دے گال پہنگا ہے خاطر موت پی جھڑا نسد کیوں ان پتہ ہے پھر موت جان چھڑا کسدی کیوں ان پتا ہے ایک تو وقت تو پہلو میں آ نہیں سکتی ایک لکھ گل پوے میں اپنے وقت تے آنا میرے پاک نبی سرور نے حضرت ابو ہرا فرمایا ابو ہرا حق آخ وقت تو پہلو موت نہیں آنی اور کدی رزق بھی بند نہیں ہونی اور <تصفح> ایمان لڑ, سنو جی وقت تو پہلو موت آد جان جی میرے مخالف نے نا دین کی دی وجہ اتری وس نہیں چلتا آئے دن کدی آدھے ایكسیڈنٹ ہو گیا ہوں تے لودرا افواہ اڈا دیتی انہوں گولی باری گئی جی یہ میں مر کے تے سامنے بیٹھا میں دے کل فون تو فون آ کے جی سنیا گولی بج موت نہیں جیون سوکیا رسک نہیں بند ہوتا رسک بند ہونا میرا بند ہو جانا سی اللہ تعالیٰ میرے سیکڑوں کا کھول دیتا اتو کنیا اور کھلیا پہ لوٹ کروش اتنے پائے ساڈے کو یقین جو کوئی نہ ایمان کبلا کلندر لاہور اقبال فرماندہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل سمجھا ہی کافر کی موت ویک لمبن لگ پایا حال ہے دم کٹ رہے ہیں حالات نے پوچھی ہے امامت کی حق میری طرح صاحب اسلار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے لابی مائ لبی بگر فرماند نے موت الحبیب آه موت, موت, موت سمجھ والا بے وقوف موت ایک پل ہے جیڑی یار نو یار تک ملا تو لوگ فرمے ہی ہر بال کہ نہیں وسی جہان چڑھ کے تنگ چیا وہ میں کہڑے پاس آ گیا نے جد جماس مو تون تستا ہو مرے جاؤ تین آئی نشان مرد مومن بات مرد آیا तब मर ले उस आ मर मौत दे मूवमेंट की निशानी मैथू पोछ जो मौत हो सी मूह तो मुस्करा हटो अपनी जिंदगी मौत बना खा रहे सब तो वीडी ना नबी पाक की कुरान है لکھ میرے جیسر اللہ قرآن برابر نات لکھ سکتا شکی وڈی نات نبی پاک نات خون ویلی رہن نبی پاک دی نات دا جو عشق ہے یہ روزانہ بہ کے نکرے قرآن کیوں نہیں پڑھ لیں گے تو بعد نات نبی درو شی درود کہا اللہ مسل سید نا یا سیدنا تو بغیر اللہ مسل محمد محمد یہ درو جی وڈا درود یہ ہوئی ہے درود ابراہیمی ہی وا نہیں یہ ہے وہ وہل نے جڑے آدھے درود ابراہیم وہلان خبر کون وہ درود صرف نماز ہاں میں حوالہ بھی دینا تو بابی کے گھر کا دینا قاضی شوکانی قاضی شوکانی دی کتاب تحف کری میرے کو لکھا اے جڑا درود ہے اے نماز باہر نہیں وجہ وجہ وے اللہ تعالی سانو فرمایا ہے الے علیہ وسلمو تسلیم درود بھیجو اور سلام درود اور سلام دونچ ہو پھر درو و پھر قرآن امل ہونا ہوں آو, نماز کہ ونڈیا گیا اتھا ہی سلام ہے اتھا ہی آد سلام آ گیا مستفا جو پوچھا ہوں درو کی پڑھیے سرکار نے پھر نماز آستے دسیا اللہ مسا محمد دے. لا ابراہیم آلر کیونکہ سلاد سلام نماز آ واسطے پچھے جہاں سلام سی وہ درود والی کمی پوری کرنے اللہ اے درود ابراہیم ہی رکھا گیا ریا مسئلہ نماز تو باہر جڑا علیہ وسلم پڑھنا پہنتا ہے جب حضور پاک کا نام دو بندی لینا ہے کوئی لو کی پڑھتے حضور پاک نبی پاک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاہتے نبی پاک نے اللہ مسلح مجید فرمایا دسو کبھی کوئی بندی پڑیا بلا قوما کلو بے چاری کی عقل نہیں رکھتے دے محدس یہاں تو میں حیران ہاں یہ کی سمجھ رکھتے ہیں وہ محدسوں میں بکوفو کلا رسول کلا خدا فکیر تو بغیر نہیں جے سمجھ آخ تل لا لو نہیں جے پتا لگتا ہاں یہ درود شریف یہ ہوئی درود و بخاری شریف مسلم شریف کھول جتنے نبی پاک دا نام لکھیا ہو سی آپ نام مبارک نال لال سل لال اسلم لکھا ہو ابراہیمی نہ لکھیا ہو سی اگر بخاری کسے تھا تے حضور سے نام مبارک نال ایک بات بخار چھے کہ آپ دے نام نال درود ابراہیم لکھا میں زبان کٹا آؤ کڈو بخاری کڈو بخاری لیا قسم خدا دی کر دے جمن مسئلہ آ گیا جمن تن سمجھان دی خاطر میں گل کرنا دوسرے نمبر تے نبی درود شریف یہ جڑے سارے نات خون ہیں کدی بکھر بہ کے تسمی فیری درو شریف چلو یہ دوسری ناعت سنانی ہے دوسری سنانی ہے کھونی تکریر سنانی ہے لوک نات ہوتی ہے نبی آستے نظرانہ پہ پیش کرتا ہے میں پوچھنا سنگھی کبھی نکرے بہ کبھی حضور پاک سرکار بارگاہ بار گاہ سنائی جے کی گل ہے اگو نہ نظر آو حضور تے نہیں دے محفل جو لیا کھڑے ہوتے ہیں محفل سجائی رکھنا او دے آن کا وی لا ادھر آن دا ویلا بڑائی کھڑے نے تو جب آپ ویلے ہو کے بیٹھے ہونے उस सरकार नहीं आ सकती बुला हां तैसे देने छो ठू तो जे अगली बारी नाच पलन तो मुड़ा मोला भोला ना बन جی مرضی سان نچائی جاندے نے، نچی حکومت نچائی جاتی ہے مقرر نچائی جلوکار نچائی جان سال کی ڈرامہ پکڑتے ہیں سمجھو ہے کوئی نہ ساری روتی رو لگ جانتی بلے بلے, بلے, بلے میں پھر آخیا میں سر نام کو رکھ کے کدی ایک بار ہاتھوں سٹے ساری رات ٹی وی چکل جب محفل چاری دیاں لنگ جی تو یہ آخان گا ہو راتی ایک پڑھ رہا یہ دن آنکھیں نم کس لیے رم کس لیے ہیں ہم کس لیے میں کہ اور کسے کوئی اونتری دیا رم کس لیے ہیں ہم کس لیے ہیں نم کس لیے ہیں میں تین بے مان جو سالت جلدی محمد اربو درد کروے نہیں روایتی ایسا رواقی روندی دنیا عشق تیرا جب پانی منگے میںرانف لوگ آ سر کو نا جھوٹ نہیں بولی جایا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے جدو پیغام سب لائی ہے گلدار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے ہا بھی آخدیو سر فٹے منہ آئی میرے تو کور ماری خرینا مراد میں ہا بھی آخدی فی منہ آئی میرے تو کوڑ ماری خریدنا مرادا میں کدے ہی چیتی کھینا آئی میں چیت جی آدھی ہو سی تو میرے لیے ماں امام شاہ ور نہ اور بلاو آئی چاقر شجا بادی جس قوم شاعر ہو تباہ نہ ہو شاقر آئیے نکاح اپنا نکاح میں اکان کھولاں میں تنہوں دساں کی کفر بکتے ہیں تو توبہ کرو لکی رات کے محفل نا چی جا گے قسم خدا دی کر کے آنا جی میں اگوں قوم روشنی کوئی نہیں میٹر ختم میں گیا شیخوپور ضلع اتنا خون پہ پڑے دنیا بنا کے قوم اگوں نہ تکلیف نہ سال روپیے سٹی جانے میں سندا گیا میں خری سڑ گیا میں مولا کریم اگوں کون بیٹھے گیا میں جا کے تقریر مراد جگہ پڑھتا نکاح کو لیا کہ میں نا بھوک کی گیا رب دنیا بنا کے پھا گل پا بیٹھا یعنی رب سونے تال مصیبت پہ گئی ہو کر بیٹھا ہوں جان سنا رب میں اگلے دن گیا منڈیا احمد ہی دیپال پور دے میرے تو پہلو ایک سی ساہور دا وہ لگا کھڑا وہ جوں کفر بکی جاوے جوں کفر بکی اپنے آپ کی جاوے جی آ کے کتے کا شکاری کتے کا جھوٹا پا کے سندا گیا میں تکریر ساری اندر یاد کریں گا ان میں ساری تکریر جب دے لائی تو ہوں میں جے او بول رہا آکھے سبحان اللہ جے میں بولیا تو سبحان اللہ میں کہ ہوں میں کھنڈے سمجھا مراد مونجن کٹی پی وہ کفر بولیا تو سبھا اللہ مائی مان کی گل کی لاگ دسو اس واسطے میںوسہ کرتا سمجھ آ رہی نکل یہ بولنا پہننا ہوں نہ بولنا تو ککرا میں فرد اپنا پکرا ہاں اگلی, اگلی گل میری وہ ہے ادب دی یہ اسلام دی پہلی پوڑی ہے انتہائیش عشق و آغازش ادب کلندر اقبال فرماند ہے عشق ساڈے دین دی آخری پوڑی ہے ادب پہلی ہے اتے جی گل کر لگا نوسے تو وہ توجہ سنیا جی ادب کے ادب اللہ رسول صحابہ آل بیت نبیا پاک ادب ان کی ذاتی شخصیات کا ادب اللہ رسول کے حکم کا ادب, ادب ادب فل ذات ادب فل امر ہر حکم نو و حکم اللہ, <حسن> اللہ رسول <حسن> دا من بھی سہی سمجھے بھی سہی اور اسلے بھی سی میں سوال کرنا اگر پیر مرید حکم کرے کہ کام کر مرید نہ کرے وہ پیر د کا یا تاغل چے ادب ہے یا ادب آ سچی بول جی حکم کرے تو مرید نہ مننے پھر پیر دا دشمن اس مرید حکم کرے تے دشمن پیر دے دشمن دے حکم تے عمل کرے ہوں کیا ہو سی پہلوں سی بے ادب ہوں پیر کی کرے گا ہوں مریدی تو کڈ مارے گا نہیں سچی بولیا کیوں آخنا مراد چلو آپ میرا حکم نہیں سمنا پھر میرے سینے پتھر توڑ پہ جو میرے دشمن کا حکم مننا پیا میرا نام پھر تیرا مری ہے کہ نہیں یارہ ہو گلوجو ہو گناگار لوگ پہلو بھی آدھے سن>, سن اللہ دے رسول میں حکم کئی چھوڑی پھر دے سن لیکن دے دے اللہ رسول میں دشمنا بے حکم تے نہیں کہ اپنے پاپی سے مجرم سمجھ دے سن مردے ویلے ایمان بھی لے جاتے سن رسول کریم سرکار نہیں رسول اللہ چلنے حکم پہ انتی ہونے کے کاغذات نکلے کھڑے حکمے چیٹا ہلور اس ادب تو او فلاو جمت ناخشے جی کیونکہ رب دی بار گاہ صرف ایک گل السلام ربا جملہ غلم نہ رب دی طرف جڑے کلمے ان دل پائے گئے تھو توبہ باپ قبول ہوں ایک واسطہ رسول داسی ربا نام زلم رب دیا بندیا پہلے دل دور سان بابے سبک پڑا جائے وہ میرے پترو او کلم مونت رکھا جی قسم خدا دی رگا پا کون وا کوش آش پا بیٹھے ہیں اسا تین راضی کر بیٹھے اصا جنت ہی بڑا بڑ بھٹے ہیں اصا جنت اپنی لا بیٹھے ان ربا لال لم لال فرس ل میں غلاف نپ کے پاؤ نو قیامت نو نخشنا نہیں یہ نہ کری تری مخلوق کے سامنے سار نہ ہوگی توجہ نہیں فرمائی اور فقیر جیتے کوئی اپنے آپ واسطے آشق بول گیا جی وہ مستی کا آلم ہوتا نا پھر آخر توجہ نی فرمائی نے ہاں توجہ اللہ برباد کرنے والے جدونی گل چارے سرکار بلایا آئے جی وہ سورے فل جا بڑی گل ہے بھائی کوئی اپنے آپ دھوڑے آئے. بابا سرکار سا دے آئے کوئی سرکار نہیں سدیا ہوتا جی کی بلا تین کی پتا سرکار کا سد لینا کی سانوا نہیں یار جی سارا سرکار ہی سدتے ہیں سرکار بلایا محفل چاہتے ہیں جتیاں کہڑا بئیمان لو کیوں انج کوڑ مار د جہاں سکار سدھن گے وہ ایڈے لانتی ہو جزور سد دی توجہ نبی پاک نے وکر والے پہ اللہ یہ اپنے آپ مکالا مال کے آیا کھڑا یہ کسی نہیں سدیا جی جی سمجھ ہی نے کوئی اور میں اگلی گی دہشت گردی کے نام پانچ روپئے نہیں رلتے رب رسول دے نام تھلے نے ساری دھی سو اٹھتی ہے تیوی چکلے جیسے تو ہندو بتف کرتے ہیں سور صاف کرتی اللہ رسول دے کاغذ نام مبارک دے کاغذ شادی کارڈ ساری شادی ہوندی تے بے غیرتی نال بھری ہوئی ہے کروڑاں ہزاراں حرام کماں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بےدے اتنا نہیں حرام کم دا آغاز بسم اللہ تو نہیں کری گا کام کہڑے جائز کرنا ہے شادی دے ایک سنت ادا ہونی ہے ہزاراں فرض تباہ ہونے نے रन्ना छाठे क्डी फिर जो मेरा सी कुटद प्या वेख वेख के रन्ना सामने कुंद आखों कंजर लिया जोड़ा सारी दिड़ी नंगमी मूवी वाला वेखा नंगी फिल्मों उस कंजर को ला आने और सामने आन के धीदो पर बना دس ہزار ل <3G2> <3G2> بھی لے جا بھی لمجو گئی تھی گئی دھی بھی لیا دس ہزار بھی لیا جی آ کے سنت رسول ادا ہو شادی سنت سد کے جاوا سنت ادا کرا تو اے سنت بھی چیخ دی ہو سی کہ مینو نہ ہی ادا کر چنگا وہ شادی کارڈ تو بسم اللہ अखबार कुरान बार सवेरे धी सा टीवी चकले पूजना फेर के गलीम रद्दी हो रद्दी हो रबार रब गावे जी माला कुरानू शरीयत इस्लाम रद्दी कर छोड़े अथाता रद्दिया समझ लग रही ने कोई ना ادب, ادب پہلی پاؤڑی اندر کتوں آ گیا ہے پتلیا پاؤڑیاں کیال ماری کھڑا شا کر شوجا بادی جا فرقرشی کیالج گئی اگلی گل میری دہشت گردی دے حوالے کیونکہ یہ ہوں مسلا ہو گالا پیا پاکستان دی تاریخ درد کدی ملاد بم نہیں پکیا ہوں پکیا جی وہ دوسرے تنظیم ملوث کی رکھا ہے انہوں دے راہ دین بدنام کرایا دن تو لوگوں یہ امن والا ٹولا ایک ہے سی وہ لوگ سجنا ہوں دہشت گردی کی گل سو دہشت بندے نہیں گل سمجھا نہیں اینے بندے بیٹھے ہو ایک بندہ اصلا لے کے تو کھلو کے سجنا ان دہشت گردی دی گل سو دہشت اصل میں بندے इने बंद बैठे हो एक बंद असला लैके आ खलो के कला छे दहशत साढ़े तैनी है या सा बंदे असा ज्यादा वा दहशत हो पैनी कई इतने बैठे आख आखे एक दूजे ना आ जाए फर्ज करो कई आखे نہ مرادہ تین دسا چل اندلے آپ مریا مینو مرائے ایمان نل میں کئی قسمیاں پیا نہ کئی سوتڑا بھری بیٹھے مصیبت آ گئی ختم ای دہشت آ جانی کر کے پہلوں اصلا ہوں تلوار برچیاں نی डाकू आना ना डाकू दस डाकू आने अगों घर का दा एक जी जागता होना खंगूरा मारना ना दसा ने जुतियां छड़ के नौ एक डाकू हो दस जी जागद जिन्हू खी होद تاکے آم نے بندے دس بندے تلوار والے ہوتے سڑ ایک سوٹے والا میدان چوٹا چلا پلتھا وہ پلتھا کھیڈ کے انہیں نسا چل معلوم ہویا دہشت اصلے بندے نبابی اتنے نشیا اتنے نہ بریلوی اچھے نہ کافر اچھے نہ مسلم چوڑی آ گیا مسلط ہو گئے فیسر جو سیر بیٹھے اقل رہن دتی سمجھ رہی من تو شک لگتا دی توبہ قبول نہیں ہوگی اس واسطے رب سونا حدیث پا کے چلتا قیامت نو پیش ہو گمراہ کرنے والے اللہ جی مخلوق پیش ہو گے تو رب, رب, رب نو کے مجھے مجھے رب نکھے اللہ توبہ کر کے آیا رب فرماوے گا تو توبہ کر جنہاں جنہوں جانم تھٹی بیٹھا انہوں کا کی کرا میں کسمیا دا جی جی جی مینو دین دی سمجھ قرآن حدیث دی دن ب دن زیادہ ہو رہی ہے نا اک او بریک پی آنی میں بریک پی آ ہاں او بری آٹا میں چھان لگ پیا میں کسمیا دا جی جنہ دی سمجھ نہیں ہوگی موٹا چھانے گا منافقہ کڈی بیٹھا ہوگا سارے بیٹھا ہوگا لیکن جب آٹھ دین دی بری ہو جانی ہے اسے کوئی نسیبان تھے جانا گل سمجھ رہا کوئی نہیں سجنا جنہیں kol, کول آ جنو دہشت گرد بڑا چڑھتا ہے ہاں نکا نکا باہر دہشت گرد بن جا ہے اس لانسی دسلے میں دس جاتے بندے چی ہوں جل اصلہ جنا وے گا ادا وا دہشت گرد ہوگا دس <سلام> <سلام> ان ایک پاس ہو گئے کلاشر کوف والا ایک پاس ہوگا لانچر پھر ایک پاس راکٹ لانچر ایک پاس میزائل دہشت کم پی جسلا وڈا توجہ نہیں کی سمرج نہیں جاس وہشت وی ہوگی وا دہشت گرد ہوا میں دہشت گردی ہو گئی چور دے سور مسلت نے امریکی کتے حکومت والے یہودی سارے کام دے دشمن دشمن پاتل بے وقوف احمد بندر سر تم گئے اگو کام مر گئی اگو سوچ نہیں رہی دنیا چوکا سر مسلمان دہشت ہوتے سر چھوڑی تمجھنا پاس وسائل نہیں تھے وہ آئٹم آپ نہیں بنا سکے ہم ترقی کر گئے دیا جس پاک نبی دے مٹھ مبارک کے پتھر مٹھ مٹی دیا ہوئے سچر سے جنگ فتح ہو جاوے جس محبوب خدا دی حال آمد نہیں ہوئی آمد دی دلیل دی ہاتھیاں دا لشکر ابا بیل دے چونج آئے کنکری دے برباد ہو جاوے جس محبوب دی آمد دی نشانی آمد دی آمد بڑے آمد دی خاطر کنکری بام کم کر دیے او محبوب دے اپنے ہاتھ ہی ہو نہیں مر جنا سوچ نہ مرے گلے رحمت گل اللہ لمی نی نا تاج جو سر پہ لے کے آیا بندے مرانے نہیں سر جنت پچا سا میرے محبوب خدا جب جنگے بدر کہ دیا اے نے حضور سرکار دینا آئے قید کر کے لے چلے تسا دیو میں جنت تل بن کے لے جانا سدکے جا میں سونا تیری رحمت تو سدکے تیس امت دا برباد ہو من تو ہاں سیاسی حکومتی بھاوے آ جا سی چار دن حکومت تر جاتی مسلمانوں لیکن روحانی زوال علمی زوال اکلی دوال دنائی دوال، حکمت دوال ہمت کدی نہیں آیا کر کے پھر بھی وہ دور آ جا دے لیکن این این لمی رات ظلمت دی ساڈے سے کبھی نہیں آئی دی رات سو سال گزر گئے نے غلامی دا پٹا انگریز کا گلر کھا رہے ہیں اور سنوے سارے لان کا انداز ہی بڑا عجیب ہے لانے سر اٹھا کے کانے اگلا سمجھے غیرتنا کلے ہاں ادھر کھلے بھی کھدی جانے آدر آنے ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے ہم نے ٹوٹا ہی توڑ دیا لانتے چڑی ترقی کی بیٹھے وہ کلے مار درقی سبحان اللہ میرے محبوب خدا نے بیاسی جنگا لڑیا بیاسی جنگا بیاسی جنگ ایک ہزار سے کچھ بندے کافر مسلمانوں دے مشترکہ برے نے مسلمانوں کے شہید ہوئے کافر ہلاک ہوئے جنگ بیاسی بندے ہزار سجنا کیوں رحمت اللہ العالمین نہ ہو جہاں جب ہم بنے نی جنگ دا مقصد ہی کوئی نہیں ہوندہ بے مقصد جنگ پہ لڑین جنگ ایک ہوندی یہ بندے کروڑا مر جاندے لے لکھا مر جاندے لے ملکان دے ملک خالی ہو جاندے لے میرا نبی بندے مارن نہیں آیا بندے آنو جنت لے جان راستے آیا وے میں بملاف گل کی نہیں لگا ہی نشا لگا بچارا کدی روڑیاں ڈگتا کدی کتنے ڈگتا کبھی کتنے ڈگتا لیکن جد وہ سامنے نشے دے خلاف گل کر گسا لگتا میوا نی دے जी साड़ी कौम क्योंकि मरण की चास् आ गई हाँ मौत मरण दी साल चाचा ही थी, थी। थी, थी, थी। जी करके बंब नरक्की आरना जब बंदे मारे तरक्की आखिर जनाब तरक्की तरक्की हो गई एक बंब आ गया मैं क्या बंद मरते हैं कि जीते हैं अख मरते हैं मैं ना मुरादा थे मरने तरक्की खुदा देरों सूर असला वं बनाई जाते हैं वं सब तो व्डा असला अमरीका का बरतानिया दे। है वो एडे वे, वे दहशतगर्द दे ने जो थोड़े मौलवी मौल की تاری ف فوج وہاں کلو کھلو کے پوس والے فڑی جان بندے مول بھی میں دہشت کرتے عجیب دہشت کرتے جنسا نپی جانے میری گل تو ابھی دہشت کر دے میں آپی کون جانا آئی میں کیا جیب دہشت کر تین لا کے بلایا ہو رہا یورپ کی پر رضا مند ہوا مجھ کو تو گلا سے یورپ سے نہیں اکبالے میں نہیں بولیا سڑ سڑ کے بولیام دسو سجنوں کماد ہوتا نا کماد پاسو چوا وڑ جائے چوا وہ ساری دہائی محنت کرے کن ٹانٹے گا ایک پاسوں خندیر وڑ جائے سور باہر یہ لنگا لنگا مرلے اچھا ہوں چوئے آ کے باہر لا سور دے جانا کماد نو برباد کی جانا نمرا کھ نہیں چلی جانا چوہے نو، نو، نو جانا سارا کمادتا ہو گڑ یہ کما دا خدمت گزار نہیں خدمت گزار کی ہوں گڑ رل جائے کھلے نال سوروں آ کے ٹھیک ہے نا لے جا میں سارے مسلمان چھے وہ بھی وہ حکومت آئی ایس آئی رل کے یہاں لیا بگاڑیا تباہ کیا दस बंद मारे वो तो हो गया चूहा दहशतगर्दा बंबा के थले रख ती ती लख बंद मार छोड़े वो अमरीका हो अमन परस्त आखे चूहे मोलियां ले जाने के जहान सारा जान्द बर्बाद की जातेरे खेते होकूमत आखिर हां ठीक करने पायो ले میرے مالک سجنا قسم خدا بھی سوچنا تیری حکومت کو اس کو واسلہ یہودی امریکہ برطانیہ والوں تیری حکومت دہشت جب بھی ہے! और दहशत गर्दां की हिमायती भी गिदड़ रले खड़े ने पूरी कौमच आट्ट आट्ट आ सड़क छंघे कल कल की गल मैं लोदरा पुलिस आए चुप चुप के سبزیاں کمیٹی والے والے ٹرالی چٹی سکے سڑک کی وٹ دجاوا کر کے کیوں بیٹھے نے میں ویخیا میں کیا مردہ قوم خیر اپنی نسل کے ہتھوں پہ کھلے کاندھی ہے یہاں پوچھو کی پک کرتے ہیں آخر کے برباد سانو تیرا پتر کتنے لگ جاوے کی مطلب وہ بھی لڑ مارے اس قوم دے مردے زمیر تو سڑکے کتنے پہنچ گئے کوئی تھر نہیں کاغلات کاغذات ضرور سمجھے گا سنے گا ترقی ترقی ترقی خوشحال پاکستان خوشحال پاکستان لیکن جب کسے بندے بیٹھے گا گل کرے گا ڈرائیور کر کے ویک دکاندار کر کے ویک انہیں آنا ہے گل کرے گا نا انہیں ایک دم ٹھنڈا او کی پوچھنا بڑے دل آ بربادی کاغذ بولتا ترقی بولتا ترقی میرے کو گیا میں کنالوں کو نکمے کی پٹواری جب پٹواری لگا تو روپیہ اندر کو تھی انائد کنی تھی مرلہ نہیں سی لبدا جیٹائر صاحب ہوا ہے اس لیے پانچ مربے کا مالک کیوں پی راستہ نہ پٹواری کی لاوگا نہ ایک مربا پارکھ کے جور میں ہے یہ کھیڈ کتی رنگ کچھی پا کے تو پہلوانی کرنی ہے یہ کوئی سجاو لاقت نہیں قوم د غریب بننے سے بیٹھ کے ہر ہر سما میں سجاو لاقت مر جو گئے جن دے بادشاہ لے یاروی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جی لے یاروی والے دانا میں خیا اویں تردی ہے جی ہر تردی پی ہے میرے کو ڈبی چلی مڑ پاک پاگ نہ ہی تارے جی میرے مالک جہی دین دا بیڑا ڈوبے نا ان اپنا ڈب جاتا ڈوبتا ہے علی مشکل کشا ہاتھوں ڈوب جی اللہ دا ولی نبی دا مددگار بن دا, دے دین دا مددگار ہو دوسرے کا نہیں بن سمجھ رہی نے کوئی نہ میں جھوٹ نہیں بولنے میں تینو کوئی خوش نہیں کرنا رب رسول راضی کرنا خوش کرنا ہے اور یہ میرا ایمان ہے جس گل سے اللہ رسول راضی ہوئے مومن بھی راضی ہوتا بے ایمان اس گلتے ناراض ہوئے گا تے اللہ رسول گل جب جی رسول راضی ہوئے مومن سنے گا تو بھی ٹردا جائے گا اللہ پوری جو پہلو دس دس بندے بھی حکومت کے خلاف اٹھ دے سن ہوں پوری قوم سر کیوں سٹی بیٹھی ہے پتا یہ دہشت گرد نے اگے ایٹم پہ میزائل ہے مرنا صرف یہ گل چپ کرائی کھڑی قسم خدا دی کر کے آنا جی بدماشی اتلے نہ ہوگی سویرے فٹے چوپنے پہ آپ سنوے ملک دے اندر غیر ملکی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جی این جی او جو کچھ بم وجدے پہ نہ شیعہ مارتا جو نہوبندی نہ بریلو میں تو دیا سال پہلے شیا نہیں سن منازرے ضرور آدمی لیکن لڑائیاں نہیں تھوڑی سابت کرو سابت کرو ملا محمد چربی ما لائن اللہ سنگ لیا کہ سخت دے سن نہیں سڈے بندے خرید جاتے ہیں سڈے سارا کچھ کی جکومت کھڑی کڑی وہ ہاتھ سارے کوئی دیکھی کھڑی ہے غیر ملکی کتے نکل جان ایجنسیاں ختم ہو جان پھر بم مجھے پھر افر منہ گے سنی ماریا بھای ماریا شیا مارا مرد مارا فلانے مارے توجہ نہیں فر مارے دین ویر نام کیونیں مسلمان تباہ کر گئی نا کوئی نہ اے دہشت گرد دہشت گردی اصل میں جی حکومت خیر کھائے امریکہ برطانیہ آ کے بھی ساڑو ہر شہر سے غیر ملکی ایجنسیاں نکلنے پنجا ساٹھ فلانے مر گیا میں آیا اچھا مرے بھی وہ جڑے بولتے نہیں آبا जोड़ा बोलता फिर लगा फिर ठीक है भाई हम भी तरक्की चाहते तुम भी तरक्की देते हो हम तरक्की चाहते हैं जो कहते हो मदद में दाखिल कर लेते हैं लिया ले, ले, ले, ले, ले। उड़ाया गया पक्का भाई यार कम अस कम बंदा मरे बोलता तो मरे एवं नहीं اور میری اگلی گل جہی ہے نا وہ بڑی عجیب ہے وہ بڑا عجیب, عجیب میں اگلے دن مفصل موضوع آیا لیاقت پور موضوع ان و زن تلوار اور عورت سڈا سید اکبر حسین البادر احمد اللہ مفتر فرماندہ ہے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 غالت بھی راڈا ہے سلائی بنتا ہے بولنے والا جب قوم کا فرد جگہ ہتھیار نہیں چھٹتی دستور جا کے دستورتوں چھپاخیاں آخیا ان آخیا جو اخیر کر دیتی ہے قسم خدا دی اخیر کر دیتی ہے سارے رب دے قرآن نے بی حاضر عرض کر یا رسول اللہ عورت دی نماز میں جناب کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہوں گا آپ نے فرمایا عورت گھر کے تہخانے نماز پڑھے سہن تو نماز سہن کے نماز پڑھن تو افزا لے سڑے محلے دی مسجد نالو افزا لے محلے دی مسجد میں پڑھے میرے نماز میں جنازہ پڑھا چلی میرے آخدار نے فرمایا اور روحی روہی روکستانے آئے پر خاجا خرید کی مو جب گھر لوٹ کے پگڑے دا دار بیٹھی ہوئے خاجے وقت رب کے نیڑے بیٹھی دی کیونکہ خاندانی ہاں، فیض اپنے براہ خاجا فخرے دہان ہاں، جرمایا ونڈی ہے نا ترکا ونڈ لیے اٹھن سر تقیا بھرا دے نے شیما فخر جہاں میرا میں ترکے بنانا پھرنا اچھا تیرے تو جنت مار گئی آج چا سبحان اللہ کب یہ سوچیا کرو رانے خسرے اصلا رکھو نے آخیا سا دشمن کہڑا اچھا سخی لوگ سکھیا کا کوئی دشمن نہیں ہوتا इमान नाल कभी लड़ता नहीं वे लड़ेगा बेगैर तीतों रोक लड़ेगा आखिर कारोबार खत्म करना है कश्मीर प्यार डला जदों लड़ेगा ना लड़ेगा गैर खा اس نے دے، دے، سکول دے، دفتر دے، ترقی دے، سارا دے، جو بے الفاظ اکبر آبادی کے پہنچنے کو سد کے ساڈے رنگے باندر سارے تھوڑے نے مستفا گلام کی نگاہ چاہ جا جانا دے بھی بکری ہوتی ہے پہ شمشیر کو چھپائیے اصل آئٹم اپنے آپ گے کافر تو نہیں چلنے اجمان لگتا ساڈے تو چلتے نہیں کا میں گل کرنا کر کے ہر میرے گزیر میری گل کر چلے اندر لڑتے رہتے پڑکی جہاز پہ سیاح ہے مثال بادشاہ تھی بادشاہ انزیر آخیا تین لیا تین گلے لگے بندہ گھیو کا ڈول لے کے جا رہا پچھے وزیر نے خیال کلے چلے اس کے جناب میری بہن نس گئی تھی ناراض ہو رہا ہوں تو بچہ ہویا ہے میں کیا باجی شرابی کرے گا معاف کر دے گا جی واپس نہ کرے یا معافی نہ منگے پودا نہیں ہو سکتی شروع شروع محبوبہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اللہ کے خزانے ہیں خزان اللہ اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس فرما دے کی مطلب تیری زبان پہ میں ہاتھ بھی چلی آم اتوں جو باہر سب کچھ بھی کر سک بچائی فاروق آزم مانگو مجاہد جہاد کرے مرد خط آتے جہاں گھر پیچھے کوئی مرد آمداسی سی حضرت فاروق خت نپا دے سن دے جیبیاں دے دے سن حکومت کفالت کرتی سی روزگار دی. جہاز کفالت حکومت بھی کرنی ہوکومت بھی کرنی ہوتی یہ کردار سارا کیا جانے اپنی دے کردہ کرتا ہوں سدکے بہا بجوا کے لوگ آنے ست نپنے دروالے پرچاڑے دروازے ہیں کے بند کر کے مدر گا کتاب کا نام ادار شاول اللہ محبت احمد اللہ غیر رحلتے بسوتا کتاب رہے بسوتا جیسا سفر ہیں गवर्नर आम एल बड़ा फर्क है गवर्नर सूर होंगे वक्त गवर्नर इलाके में हाथों की पता लगा हों कपड़े प्रिंट اس اپنے مرد نکیا دا مل بڑا میرا جی نہیں چاہتا میرا دل گوارا نہیں کرتا حضور دی امت تے جرمانہ لایا جائے کر کرسہ بن گئی لے لے لیکن جرمانہ نہیں لینا یہ مائ ادا کر دینا اتھاں ادا کرنا من حیا نہیں انہیں گورنر آخ میں معاف جا ل جب بی کو واپس کپڑا پہنچیا औरत है जिन मर्द आखे पर आखे पर मर यह खोती है, है, है, है, है। कुत्ती है, है औरत नहीं شرم میں مسجد بنا دے بتوتا فرما دی میں اکھان تو مسجد ویچی جی اس بیے بڑی کھڑی مسلمان کافر کیوں میرے نبی نے فرمایا میں راسی جلت گیا وا تیرا محل کیا سی میں جان لگایا عمر کی چیخ نکل گئی یار کرتے ہیں لجپال آ کیا امر ترد کرے گا مطلب کچھ ماں باپ لوگ ود جی اچھا کھے غلط کر سکتے ساڈے بوبیاں سامنے نہ آو پر امر پاک کا دل پاک دل دل دل درت کا مطلب حصے دور امرے دیا ہورٹیا سن میرے مستفا پریم اندر جانا گوارا نہیں اتنے لکھ لانا پوری قوم کا ہشرے بنیا ہے سو ہاتھ چل بڑا پروفیسر ہے میرے مالک مالک میں سہی سچ نرچ نس لگتی ہیں کوڑے میں ہوا لگتا ہے جی اک خراب ہوا جائے گا تو پانی اج کل قوم گلا بنائی ہوئی میاں سیدھے کا جہان نہیں سہیں سدھے نہ بنایا واہ واہ واہ واہ واہ س جانا سب کے نسل سبکہ منہ تھوڑے سا ڈیڈی آس گیا ڈیڈی ڈیڈی آخ گیا سیدے نہ بڑے کا جہان کوئی دلیل میں آ جکڑی سی وجہ اسے ڈگی تو سے بڑی بالر بنے آئی حسین سدھا بڑے آئے سردار بنے آئی بن سا بن بن چاس وے نہ پڑھاوی سبق اچھ تو بعد اولاد رونی سیدھی جاننا مجھے ادھر تکریف کر گے وکو نال سا دکی نا سچو کے ساتھ ہو جاؤں پیا سچ نرتا نہیں بولنا چاہیے مال سا یقین تو نہ پڑ پھر پڑ وکو مال کا جو کڑا ہو جاؤ جا رب فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب نہیں جو کور مارو تو سچان رب جاؤ جدوڑ مارنا پھر خچیا کوڑیا ہاں خچے کا مطلب لکھا گیا یہ نہیں جو کتار لگی خریار ہے مہار پکڑ بننی ہے جتھے جی بیٹھا گا آخری میں حکومت عورت چھپ گئی گئی مسلمان چڑھ گیا حکومت بھی عوام دشمنی سنو. چلو دین دشمن میں سابت کرنا تیرے کمیں دشمن ہے جا دی دشمن آ کے قوم کا ضرور ہوتا ہے پکی گیل وہ بے وقوف قوم میں جی آخر دین دشمن سا سجن ہونا ہے کدی نہیں ہو سکے کیونکہ دین جا ہم सा कपाह ना बनाओ नरमे की फसल ना उगाओ फैक्ट्रिया कपाह चलन मालूम होर इणक तुसा ना उगाओ चावल ना उगाओर बेले जड़े बैठे सलमसर चट चट गुजारा करेंगे دشمنی فٹر بورڈوں کے اتیا خوشحال کسان خوشحال ہے نیتا پیڑا تھلے زمین پہ بھائی حال بورڈا پہ خوشحال مہنگائی تاکہ بدن کے تو کمپنیاں چل رہی تیرا پیسہ ادھر جائے گا پھر ہر سال مانگیاں آدی کھاد مانگیاں پانی مہنگا ہونا جائے گا مہنگا ہونا تو نہیں جیسے ہر سال اتنی تو پھر نتی گا کرتا ہے چھ مہینے بعد جت آ سکتا ہے یار نام خرچے ہی پورا ہوا جائے کہ میں سب کی بولیا بیٹھے جنا کو لے کے ہر سہولت جیو ہر سہولت جا کر جنہیں پوری قوم پالنی ہے یہ بھی سود نہ تاکہ ہونا مٹا گول لو لینا بند کے ایک کشت چاٹ دورے ہوگا ودا دے جمت مولوی دشمن کیوں نے مولوی ایمان کھلوتا ہی مولوی کول گل سننا کیا کسان جان وہ آتا ادھر ایمان نہ رہے ادھر جان نہ رہے نکمے سارے کرو قوم تنگ ہو کے جا ٹاکے گا میں نہیں بیچتا جب میرا سارا کچھ پورا ہی نہیں ہوتا میں کر یہ تنگ آئے گا جب ادھر چیزا نکلے گا ساری قوم کمی بن کے دیا ویچے گی میرے گلاب چاہے مارا گا پھر پٹو رہے کچھ نہیں اور دوسری عوام دشمنی دی دلیل سن پولیو کترے میں تمہوں آندہ ہوں دسائے بندے مار کترے نوائ ملتان دمعہ تل مبارک اٹھ ربیو اکول سات اپریل دو ہزار چھ یہ مہینہ بنے گا یہ مہینہ ربیو لکبل پولو کے قطرے پلانے سے ڈہر کی میں ایک بچی جہاں بہت دس کی حالت نازک جی جی جی آندر لگ رہے نہ وہ سڈو شروع گئے لنگڑے نہیں ہوتے اے ویسے انسان ہے ایک ڈاکٹر دیکھی دوائی مریض گیا مار اگلے دن گیا مریض مریا پیا اس مر گیا اسلو بکھاؤ तेरा वेख्या नाम यार मरन खैर मरते गया लेकिन चि रौना कही दवाई मेरी नाल नालौनाक आ गई اکوام با بار میں ]وا. بار واستے قطر بنایا ہوا اگو نخل جمن کے قابل ہی رہن گے بات ہو جان گے سر پے موبن میں دتی ڈردے مومن اخبار جب شا کی حکومت نے انٹرنیٹ کے ہو جائے انٹرنیٹ دیکھوں سائٹ کا بولو کافر صرف اتنا چاہ دے کہ ادھر مرن بما نال ادھر مرن قطر سوکھے مر جان اگلی لڑائی کی نہ روے نا سمجھ لگ رہی نا کوئی نہ الفاظ کام کرنا اللہ تعالی میرے درد بھرے نالے قبول فرما ل چند سوالوں کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں ہوتے تھے تو اس وقت مدی کا میں ہوتے تھے یا نہیں اگر ہوتے تھے تو ہیت کا کیا مطلب ہے پتہ نہیں ہے اتنا یہ نہیں کہ یہ دسو کہ شہید جب شہید ہوں حدیث پاک کہتا ہوں بھائے اللہ بھی بارگاہ بھی ہے کیا پہلو رب کی بار گاہ نہ شاید ہوا ایک جسمانی شان آم. ایک روحانی شان آم. روحانی آیا بول گیا ملتان تو آ کے انار تک اون دی کہ سٹ سنی پہلی گل حدرت ختبے غلط آیا ختبے داہ بھی صحیح کو نہیں سن میں گواہ علم تو سب اگو پھر حضرت کی چاند چڑھایا حدیز <سلام> پاک بیان کا کر دیا کہ حلور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کینات کے لیے رحمت اللہ عال کیسے ہیں کیسے رحمت اللہ عال امین جو آپ کی ولادت کے بعد ہیں ان کے لیے تو رحمت ہے پہلوں کے لیے کیسے ہیں جو پہلے آپ سے گزر گئے پھر بیان انہیں کیتا بیان کر اچھا بیان کیتا پھر کیا اندر آ کے حدیث پاک ہے حضرت حلور نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی حضرت نے عرض کی تھی فلانا صاحب بھی بیٹھا فلانا بیٹھا فلانا بیٹھا انہی یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا جواب دیا دی ان اللہ قبل خالہ کا نورا نبی کا یہ حدیث نے پڑھی نہیں ترجمہ کی کیا اس کو پڑھی نہیں کیونکہ پڑھتا تو پل جانا سی ترجمہ حضور نے جواب دیتا دتا کو پہلو اللہ نے روح روح پیدا کیا ہدیث روح دون لویا भावे थीद्णा। थीद्णा। नूर तो बने बाा हराम खा खान सौदे ने फा की हदीत बदल दे रही है अपने ढेड की खातर एक कंजर तेन दीन देगा खुदा भी कर क्या लम होनू पता हो पढ़ागा करा मेरी जान लगी जाएगी जान जाना गवारा करे दौबंदा जाओ उन्होंने पूछो गाटा फड़ो गरबान फड़ो अब करता की बकवास कर गया لورو مال بھی آیا تو سا پکا نہیں چڑیا انہیں تیری حقیقت کھول کے رکھ دیتی تھٹ بولیا کی بدلنا نہیں میں صحیح پڑی ہوں اور پہلو پڑھتے سا झूठ बोली आने लाया अपने रनूर तो रब कि कर लिया कैसे हो गए रूस हो गए मेरे रब आ गया बोल कुर्सी बह के बोल अंदर का पेत खोल दुनिया पता लग जा मेरे नदी शानी اچھا حضرت اے والا بتائیں کہ پیران پیر شاہ عبد ال جیلانی کا مسلک اور سعودی عرب والوں کے مسلک میں کوئی فرق ہے زمین اسمان کا فرق ہے گستاخ بےمان میرا پیر یار ہی آیا ادب دب کر ریدا جتے بیٹھے مشکل آئی دو نفل پڑ میری روح نو بخش میرے نال سوال چیک کر رہا سین رحمد اللہ آپ والے اچانک آپ اٹھ کھلوتے نے ہاتھ بن کے تقریر چڑھ دیتی وال چڑ دیتے اے اے اس کتاب کے حوالے کی بہدت ال اسرار امام شتنوفی دی نمبر دو زبدت السرار زب آسار ایک عربی دی ایک فارسی دی شیخ روز پاک ہاتھ بن کے اٹھے کرو جٹ تو بعد بیٹھ گئے ختاب کرتی جدو سویا فرمولہ لوگ رہا سی میں جگ دیا سکارا سا سعودی والے مسلک مسلک یہ باندھنا آڑھی در باندھنا یہ مسلک نہیں کرتے ये है। और हमारा फिका झगड़ा नहीं है हमारा नमाजा नहीं है नमाज खा, ना पढ़न ये आदमे ने इथे हम बन उ ना पढ़ना अज भी ना करा मरण असा आखंड जान छुट्टी मौला तेरे घर पाक हो کوئی دا نہیں نبی گو سانگو کرماز پڑھ فکا شافی مطابق امام میرے غوث پاک ہمبلی سن شافی دو فقہ دے فتوا دے سن ہمبلی تو فکا شافی تے قبلہ یہ عقیدہ رکھ لینا یہ اگوں نماز پڑھن دین کرن ہاتھ ایتھے بنن میں پیچھے پڑھا نہ پڑا تو میں فتو فقہ دا کا دے پیچھے ہنفیا کی نماز جائز جائزے حملیاں پیچھے جائز ہے مالکیا دے پیچھے جائز ہے چارے فکا والے ایک دوجے کے مگر جائز سمجھتے ہیں کیوں جائز سمجھتے ہیں جو عقیدہ ایک کے؟ توجہ نہیں فرما اختلاف امت رحمت میرا موضوع ہے میرا موضوع لگ چکیا ہے پھر کا کی حقیقت اور اس کی تاریخ یہ پورا موضوع دو چار دو جمع لایا تھی تین چار کیسا ہوئی ہیں اس سے میں ساری وضاحت کی تھی امامد اختلاف دی تحقیق سمجھ آئی نے اچھا واقعہ مراج میں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تھے تو اس وقت مکہ میں تھے یا نہیں تھے واہ وہ کا جواب میں چکیا پہلو ایران پیر شاہ ابدل کادر جیلانی ادان سے پہلے یا بعد میں والسلام السلام یا رسول اللہ مربجہ سلام پڑھتے تھے یا نہیں یہ آج کل کے زمانہ کی طرح ادان کے ساتھ پابندی کس دور میں شروع ہوئی ویسے ایک, ایک گل ہوں فکرن لگا کہ یہاں ملوندیاں دی نگاہ دی کی گیا ہاں ایمان درخت نظر نہیں آ درخت دے سوئی پی ہے وہ مریا درخت کتنے آر بئی مان ملک کفر دا قانون پہ چلتا ہے جہاں چلاو کوفر حمایت کفر حفاظت کفر वाही दो बंदी अपने बाल पढ़ा पढ़ा के थाने कचहरी चाली आकील बनाई आज बनाई आनेदार बनाया सारा कुछ बनाई नहीं दा, बाकी से। मैं अगले दिन जा रहा था गुजरात जलसे पिछों बैठा से वाही वकील <laughs> सुबह अल्लाह کوٹا دیکھا بیٹھا بیٹھا شروع ہوتا وکیل سے ججا تو ہاتھ سے خدمت کی سے جیٹا تو نیندر کری جاوے آوے کوئی نہیندر ہو پولی پیرا ہوں نیندر دی جبھی گجرات شہر چلیا میرے شرافت شرافت جی گجرات شریف آ گیا موقع ملتا ہاں جی گجرات بھی شریف لاہور وی شریف پہ حلوا وی شریف ختم بھی شریف شاء اللہ موٹ کے جاگا ہزور کے جوڑے مبارک تو سدکا میں نسل والی بلاک <laughs> ان شاء اللہ جی میدان بٹھا دیں گا نا نظر کرم کر دیں بس ان شاء اللہ خیر ہو جائیں ہاں پر نگاہ کرم بھی ادھر میں ورنا نہیں گجرات بھی میں کیا پھر آن لوگ موقع بولن بولنگ